بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بهيو بهنو ومجاهدين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقامہ الاسلامیہ العالمیہ سے آج چودہ سو ہجری پانچ جمعہ دسانیہ میں ہمارا درس جاری ہے آج کے درس کا عنوان ہے تمید تمہید, تمہید کے عنوان سے استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ امت مسلمہ جہادی حضرات اور اسلامی انقلابی حضرات کے حالت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کتاب کی ان حالات میں کیا ضرورت ہے یہ سمجھانا چاہتے ہیں تعیش علمت الاسلامیہ مطل القرن الحادی والعشرین وقائع الغزو و المریکی اسیون الغربی فرماتے ہیں کہ اکیسویں صدی کی ابتدا سے مسلمان امت امریکی صلیبی صہیونی اور مغربی حالات میں زندگی گزار رہی ہے ان حالات میں کہ صلیبیوں صہیونیوں اور مغربیوں کی طرف سے امریکہ کی قیادت میں امت پر حملہ ہوا ہے ان حالات میں امت جی رہی ہے اور ان امریکیوں سہیونیوں سلیبیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ملکوں کی حکومتیں اور منافق قوتیں بھی ان کے ساتھ ہیں یہ تو عمومی حالت ہو گئی امت کی مجاہدین کی حالت یہ ہے کہ ان کے جو اکثر بڑے بڑے لوگ تھے وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے کارکنان میں کافی کمی آئی ہے اس لیے کہ مجاہدین کے خلاف پوری دنیا میں آج کل ایک عسکری اور استخباراتی جنگ جاری ہے اور اس میں یہ تمام کفار اور منافقین اور مرتدین متفق ہیں اس لیے جہادی تحریک خطرے میں ہے کہ وہ جاری رہے گی اور کیا مجاہدین اپنے فقہی اور اصلی منہجی طریقوں کو برقرار رکھ پائیں گے یہ تو مجاہدین کی حالت ہے وہ اسلامی انقلاب والے جو کہ انیس سو تیس سے آج تک کام کر رہے ہیں یہ بھی گمراہ قیادتوں شکست خوردہ ذہنیت والے درباری ملاوں اور ان کی گمراہیوں کے نتیجے میں غلط فتوا کے نتیجے میں فکری اور شریع اعتبار سے تباہی کے شکار ہیں ایسی تباہی ہے جو کہ اسلامی انقلابی تحریکوں کے کارکنان اور عوام کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے حتیٰ کہ امت کے عقیدے امت کی شناخت اور امت کا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے سن فرماتے ہیں کہ بیسویں صدی کی آخری دہائی گزرنے نہیں پائی تھی مگر یہ کہ امریکی فکری جنگ شروع ہو چکی تھی مسلمانوں کے نصاب تعلیم اور ان کے حتیٰ کے عقائد پر بھی کفار کا حملہ شروع ہو چکا تھا جس کے واضح نتائج اب نظر آ رہے ہیں اس لیے استاد یہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کی شناخت اور امت کی فکر اور ثقافت کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اسلامی انقلابی تحریکوں اور ان کے ہرول دستے مجاہدین کے فکر اور منہج کی حفاظت کی ضرورت ہے استاد فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں اس وقت اس میں امت کے جو زندہ لوگ ہیں بیدار لوگ ہیں ان کے اندر کشمکش اور لڑنے کی نیتیں پیدا ہوں گی ارادے اور آزائم پیدا ہوں گے لیکن وہ منہج فکر اور شناخت کے اعتبار سے کسی نقطے پر متفق نہیں ہوں گے ان کا مقصد صرف دشمن کو مارنا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ جہالت کے نتیجے میں اور مسلمانوں کی طرف سے مختلف جگہوں میں جو کشمکشیں اور دفاعی حملوں کی شکلیں پیدا ہوں گی اس میں چونکہ بے ترتیبی ہوگی اس لیے بعض ایسے رد عمل پیش آئیں گے جس سے دشمن جہاد اور مجاہدین کو بدنام کرنے کے لئے فائدہ اٹھائے گا بات سمجھ میں ہے یعنی مقابلے کے لیے تو لوگ نکلیں گے لیکن چونکہ ان کو کوئی منہج نہیں ہوگا کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو اس لیے وہ غلط کام کریں گے اور جہالت بھی زیادہ ہوگی اس لیے بھی ان کے رد عمل میں کچھ غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں کو دشمن اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا اس طرح مجاہدین اپنے عوام اور دشمن کے درمیان پس کر رہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد مجاہدین کو شکست اور تباہی کے راستے کی طرف دکیل دیا جائے گا ظاہر سی بات ہے اپنے عوام سے وہ دور ہو جائیں گے کہ انہوں نے کسی بچے کو مار دیا انہوں نے کسی کو یہ کر دیا تو غلطیاں تو ہوں گی نا اور کیوں ہوں گی یہ غلطیاں اس لیے کہ کوئی فکر اور منحج نہیں ہے اور اس لیے کہ کام کرنے والوں کے اندر شرح علم نہیں ہے اور استاد فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک لمبے وقت سے مجاہدین کے تیار کیے گئے افراد اور رہبر حضرات شہید ہو رہے ہیں قید ہو رہے ہیں اس لیے جہاد اور مقاومہ کے لیے نکلنے والے جو مجموعات ہوں گے وہ فکری شرعی سیاسی اور تربیتی منہج کے بہت زیادہ محتاج ہوں گے سمجھ میں بات اس لیے کہ ان کے جو اساتذہ ہیں وہ تو شہید ہو چکے ہوں گے اور ہو چکے ہیں وہ اکثر شہید ہو چکے ہیں ان کو ایک ایسے منہج کی ضرورت ہوگی جو ان کا مرجع ہو اور دوسرے نئے آنے والے ساتھیوں کی تیاری کے لیے دستور ہو راستہ ہو اور اختلاف ہونے کی صورت میں اس کی طرف رجوع کیا جا سکے اور ایک ایسی شناخت ہونی چاہیے مجاہدین کے پاس کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے دوستوں اور اپنے دشمنوں کو اپنی شناخت کروا سکے من اجلی رالی کا کتب کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب کو لکھا ہے تاکہ یہ کتاب ایسے مجاہدین کے لیے مددگار ہو اور ان کے لیے ایک زیادہ راہ ہو خلاصہ سمجھ میں آ گیا کہ اس زمانے میں امت کی حالت یہ ہے کہ باہر سے بھی دشمن حملہ آور ہیں اور اندر کے جو منافقین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں مرتدین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور مجاہدین کی اکثریت جو ہے شہید ہو چکی ہے اسلامی انقلابی تحریکوں کے جو بڑے تھے وہ اکثر رخصت ہو چکے ہیں جو موجود ہیں وہ اکثر گمراہ ہیں اور درباری ملاؤں کے فتو کی وجہ سے عوام بگڑ چکی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کی ثقافتی فکری اور منہجی شناخت کو بچایا جائے اور مجاہدین اور اسلامی انقلابی تحریکوں کے منہج اور فکر کو بچایا جائے یہ ضرورت ہے اس وقت کی اس لیے کہ یہ ایک طبیعی بات ہے کہ جب دشمن کا حملہ ہوگا اور مرتدین منافقین مسلمانوں کو چھیڑیں گے تنگ کریں گے تو ظاہر سے ہے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہوں گے لیکن وہ بے ترتیب کام کریں گے کیوں اس لیے کہ بڑے اساتذہ رہے نہیں جو ان کی تربیت کریں اور خود وہ بے علم ہیں تو نتیجے میں غلطیاں ہوں گی اور ان غلطیوں سے دشمن فائدہ اٹھائے گا کس سلسلے میں جہاد اور مجاہدین کو بدنام کرنے کے سلسلے میں اور اس طرح مجاہدین جو ہے عوام سے دور ہوتے جائیں گے اور اکیلے رہ جائیں گے راستے میں استاد فرماتے ہیں کہ اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب امت کے لئے ایک مددگار ثابت ہو اور امت کے لئے ایک دستور ثابت ہو اور اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے اس کا مختصر سا خلاصہ استاد یہاں بتاتے ہیں یہ کتاب سیاست شرعیہ کی بنیادوں کے خلاصے پر مشتمل ہے اور اس منہجی اور فکری مواد پر مشتمل ہے جس پر ہمارے صلاح صالحین کی تربیت ہوئی ہے اور جس منہج پر اور فکر پر ہمارے جہادی حضرات آج تک چلے آ رہے ہیں نمبر دو اسی طرح اس کتاب کے اندر جہادی تجربات کی تاریخ اور اس سے حاصل ہوئے دروس اور عبرت کا تذکرہ ہے تاکہ اگلی جو جہادی نسل ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے یہ ایسے دروس ایسی عبرتیں اور تجربات ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے اپنا خون اور راستے کی مشقتوں کو بطور قیمت ادا کیا ہے سمجھ میں اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر گزشتہ ادوار میں جو مسلمانوں اور رومیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے اور جدید رومیوں کا بھی تذکرہ ہے امریکی اور یورپی کہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنے کے لیے اور قوت کے اسباب اور وسائل سے دور کرنے کے لیے دو صدیوں میں کیا سازشوں کا کھیل کھیلا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے مجاہدین کو زمینی حقائق اچھی طرح سمجھانے کے لیے اس کتاب میں حقائق پر مبنی معلومات بھی ہیں تاکہ مجاہدین کو یہ سمجھ میں آئے کہ اس زمانے میں جو کشمکش اور جنگ جاری ہے یہ کیوں ہے اس کی جڑیں کیا ہیں اور دشمن اس جنگ کو کس طرح چلا رہا ہے کون کون سے میدان میں دشمن ہمارے خلاف لڑ رہا ہے اور کیسے لڑ رہا ہے ان باتوں کا بھی تذکرہ اس کتاب میں ہے اسی طرح اس کتاب کے اندر یہ رہنمائی بھی موجود ہے کہ ان حملہ آور دشمنوں کے خلاف لڑنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور استاد فرماتے ہیں کہ یہ اس راستے میں چلنے اور تجربات کے نتیجے میں بہت سوچ و فکر اور غور کرنے کے بعد اللہ تعالی نے میرے دل میں جو افکار ڈالے ہیں یہاں اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے یہ میرے تصورات ہیں یہ میرے ایسے تصورات ہیں من خلال ما فتحہ اللہ علیہ کہ اللہ تعالی نے جن کے سلسلے میں میرے دل کو کھولا ہے اور اس کتاب میں وہ نقشہ بھی موجود ہے جو کہ اس پرنور راستے میں چلنے والوں کے لیے مفید ہے یعنی ایک ایسا مکمل تربیت کا منہج اس کتاب کے اندر موجود ہے جو کہ مجاہد کو ارادہ اور آزم کرنے کے لائق بناتا ہے پھر چلنے کے لائق بناتا ہے پھر اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ہمیں اللہ تعالی سے یہ امید ہے کہ یہ تربیت کا مکمل منہج مجاہد کو ایسے عمل کے لئے تیار رکھتا ہے کہ جو آخرت میں اللہ کے ہاں مقبول ہو اور دنیا میں غلط اور نصرت کا سبب ہو انشاءاللہ اللہ اس تمہید کے آخر میں استاد یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ یہ کتاب اپنے پہلوؤں میں ایسے افکار اور رسائل کو جمع کیے ہوئے ہے ایسے مکمل منحج اور فکری سیاسی شرعی شناخت کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے جو کہ عالمی جہاد کے سلسلے میں کام کرنے والے مجاہدین کارکنان اور راہبران سب کے لیے مفید ہے اور اس کے اندر ایسا قانون اور دستور موجود ہے جو ان کی حرکتوں اور ترتیبوں کو منظم کرتا ہے اور اس امت کے اندر موجود دوسری بہت ساری جہادی جماعتوں کے ساتھ اور جہادی گروہوں کے ساتھ کس طرح معاملات رکھنے چاہیے اور کس طرح ان کے ساتھ چلنا چاہیے ان تمام باتوں کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے ہماری امت ایک ایسی امت ہے جو کہ بھانج نہیں ہے یہ خیر امت ہے اخرجت الناس جو لوگوں کے لئے زمین میں اتاری گئی ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس امت کو اللہ نے بھیجا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مقام پر رکھے جو کہ دشمن کے غصے کا باعث ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دشمن کی آنکھوں کا کانٹا بنائے ان کی آنکھوں کا تارا نہ بنائے جیسے یہ مرتدین اور منافقین بنے ہوئے ہیں اور ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نام امال میں بہت زیادہ نیک امال کو لکھ دے اور اللہ تعالیٰ ایسا فائدہ من علم ہمیں عطا فرمائے جس کا اجر ختم نہ ہو اللہ تعالیٰ سے ہم عدال علی خیر کا اجر مانتے ہیں اچھائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کے اجر اور ثواب بہت زیادہ ہیں کام کرنے والے کا جو اجر ہے بالکل وہی رہنمائی کرنے والے کا اجر ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ اجر مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم سچائی ثابت قدمی اور قلم اور تلوار کے جہاد کے اجر کو اللہ سے مانتے ہیں اور اخیر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت کی مہر ہمارے اوپر لگ جائے انََََََََََحلیمن کریم وز تخر اللہ و اطوب علیہ وصلی اللہ علیہ رسول ولی وسحم طیبین الحمد للہ رب المین الله خیرن والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ